وفاداری کا اعلان اور استغفار سمعنا و اقوان کا ربنا و علی ترجمہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے کی نیت سے سنا اور ہم نے مان لیا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش مغفرت چاہتے ہیں اور ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے اس دعا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام احکامات سے وفاداری کا اقرار بھی آ گیا اور استغفار یعنی مغفرت کا سوال بھی آ گیا وہ افراد جن کا دل گمراہی کی طرف بار بار بھٹکتا ہو ان کو اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے